الحمد للہ الحمد للہ خاتم من بسم اللہ پچہتر سیونٹی يوم قیامتی يحمدون اللہ دین اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں وسلم يحمدون اللہ اول من يدعا اول پہلے کو کہتے ہیں يدعا دعا اس کے معنی ہوتے ہیں بلانے کے پکارنے کے دعا بھول کسیو ہے پہلے مزارے کا یہ دعا بلایا جائے گا جنت, جنت جنت ہے یوم القیامہ قیامت کا دن اللہ دینا اس میں موصول ہے یحمدون اللہ حامد یا سمیع آس موس اس کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا کیا معنی ہے تعریف کرنا اللہ افض اللہ فصر اصرا مطلب خوشی اغرا مطلب تنگی تو باب دونوں باب نصرہ سے آتے ہیں اور ان صادر میں بھی استعمال ہوتے ہیں خوشی حضر اور تنگی نقصان ازرا ذر سے ہے نقصان کو کہتے ہیں کمی کو کوتہی کو کہتے ہیں تو مراد کیا ہے تنگی ترجمہ دیکھیے اب ومین جنت یو ملقیاما قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف جس کو بلایا جائے گا اللہ وہ لوگ ہوں گے یحمدون اللہ جو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتے ہیں ضروری میں بھی اور تنگی میں بھی ابود الجنہ پہلا وہ شخص کے جسے بلایا جائے گا جسے پکارا جائے گا جنت کی طرف یوم القیامت قیامت کے دن اللہ وہ لوگ ہوں گے اللہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں فصر خوشی میں بھی اور تنگی میں اللہ تو قیامت کے دن یہ اعزاز اس شخص کو بخشا جائے گا جس کو سر عام سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف پکار کر بلائیں گے وہ, وہ لوگ ہوں گے کہ جو خوشی میں بھی غمی میں بھی اور اسی طرح تنگ دستی کے عالم میں بھی اور فراوانی کے عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں غرض ہر حال میں ایسا نہیں کہ جب تنگی آ جائے جب کوئی تکلیف آ جائے جب دکھ اور بیماری آ جائے تو اللہ کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسی سے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیں لیکن جیسے ہی پریشانیاں دور ہو جائیں جیسے ہی تکالیف اور مسائب ہٹ جائیں اور خوشیاں آنے لگیں اور مسرتیں آنے لگے پھر انسان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی بن جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ دونوں حالتوں میں چاہے خوشی کے دن ہوں یا غمی کے دن ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے خوشی کے ایام میں تو یہ کے عالم میں تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے نیامتوں کے نیامتوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن اگر کچھ چھن جائے یا انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف اور پریشانی ہو تو اس پر یہ ہے کہ صبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو ضرور مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیکن نافرمانی نہ کرے اور اس طرح کا کلمات زبان سے نہ ادا کرے جو کیا ہوں کفر تک پہنچانے والے ہوں تو کیا کرے صبر سے کام لے پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں میں ان کو کیا کرتا ہوں زیادہ عطا کرتا ہوں ان شا کر جی تو ہر حال میں کیا ہونا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ کو رب ہی تسلیم کرنا چاہیے اور اسی کی ہی تعریف کرتے رہنا چاہیے چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو چاہے بے سر و سمانی کا عالم ہو یا فراوانی کا عالم ہو جیسا بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی رب تسلیم کرنا چاہیے اور ہر وقت اس کے سامنے آجز بن کر ہی رہنا چاہیے ایسا نہیں کہ کچھ مال آ جائے تو تکبر آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان تک نہ ہو لیکن جیسے ہی مشکل آئے جیسے ہی مال چھن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا لیکن طبیعت ایسی ہے اور لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور یاد آتی ہے لیکن اس سے پہلے کبھی نہیں آتی جب خوشی کا عالم ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز ان لوگوں کو بخشا ہے کہ جن کے اندر کم از کم یہ صلاحیت ہے اور یہ طاقت ہے ان کے اندر کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں حالتوں میں کیا کر سکتے کر سکتے ہیں تو انہی کے لیے کہا ہے کہ انہی کو جنت کے اندر سب سے پہلے پکارا جائے گا جی ابل جنا پہلے وہ لوگ جن کو جنت کی طرف بلایا جائے گا قیامت کے دن اللہ جین وہ لوگ ہوں گے یحمدون اللہ جو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتے رہتے ہیں فسر و ذر را خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی ترکیب کو دیکھیے اللہ اکبر کفیرہ اول مضاف من اس میں موصول یو دل مجغول اس میں زمیر نائب فائل الا الجنہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یو دھا پھیل مجغول کے مضاف القیامت مضافل مضاف مضافل مل کر مفعول فی تو یود آ پھیل اپنے نائب فائل متعلق اور متعلق اور مفعول فی،, مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا من اس میں موصول کے لیے من موصول اپنے صلاح سے مل کر مذاف لے ہوا اول و مذاف کے لیے مذاق مضاف مضافل مل کر مبتدا اول و مضاف ہے من اسم میں موصول ہے آگے پورا جملہ یعنی فیل اپنے فائل سے نئے فائل سے اور متعلق سے اور مخولفی سے مل کر یہ صلاح بنتا ہے من موصولہ کے لیے موصول صلا مل کر مضافل بنتے ہیں اول و مذاف کے لیے مذاق مضاف مضافل مل کر مبتدا الینا اس میں موصول یحمدون فعل واؤ ضمیر فعل لفظ اللہ مفول بہی فی جار اصرا ماتوف عالیہ و حرف عاطفہ ابذرا معتوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر مجرور فی جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یح مدون کے لیے یکمدون افعل اپنی ضمیر واؤ اپنے فعل اور مفول بھی ہی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر سلا الگ موصول کے لیے موصول سلا مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ الگ ایس میں موصول ہے یا مدونہ جملہ کیا ہے سلا ہے ٹھیک ہے جی؟ جیل اپنے فاعل مفول بھی اور متعلق سے مل کر سلا بنتا ہے موصول سلا بن کے خبر بنتے ہیں مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ والی ترکیب کس کس کو سمجھ میں آ گئی ماشاء بتائیے گا جی نمبر پانچ آپ آج کل غائب رہتے ہیں آپ کہاں ہیں آپ اچھا جی چلو کروا دیتے ہیں آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ رول نمبر پندرہ آپ کو نہیں یہی سمجھ ترکیب رول نمبر بارہ چلو اچھا آپ کے لیے بھی یہی ہے چلیے کروا دیتے ہیں کروا دیتے مشکل تو نہیں ہے ویسے بہت آسان ہے اب والو من اس میں موصول یود آ فیل مجہول ہے دا آ یدو او ضمیر نائب یود ہے مجہول اس میں ہے جار مجر مل کر متعلق بنتے ہیں یو دل مجھول کے یوم و مذاف القیامت مضافل مذاف مضافل مل کر مفول فی بنتے ہیں کیونکہ یوم ہے ضرف ہے اور ضرف آپ کو پتہ ہے کہ زرف کی دو قسمیں ایک زمان ہے ایک مکان کی ہے زمان ہے یوم تو مفول فی فیل فعل اپنے نائب فعل متعلق اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر سلا من اس میں موصول کے لیے موصول صلا مل کر مضافل ابلف کے لیے مضاف مضافل مل کر مبتض آگے اللہ یحمدون اللہ اللہ اس میں موصول یحمدون مدون افیل ضمیر فعال رفظ اللہ مفول بہی فی جار اصر ماتو علیہ او حرف عاطفہ از براہ ماتوف اور ماتوف اور معتوف مل کر مجرور کی جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یا فیل کے یہ مدون فیل اپنے فائل اور مفول بھی ہی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر سلا اس اسم موصول کے لیے موصول سلا مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی, رول نمبر چودہ آئی ترکیب سمجھ رول نمبر چودہ نہیں رول نمبر سات چلو اچھا رول نمبر پندرہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی چلیے جی رول نمبر پانچ کے کیا حال ہے جی رول نمبر پانچ آپ کو ترکیب سمجھ میں آئی کیا نہیں مجھے آپ لوگوں کی یہ مدد سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ لوگ جواب نہیں دیتے ہیں نو آخرا کہتے ہیں کہ جملہ اسمیا کی ہی ایک اور قسم فیل کے بعد نہیں اسی فیل کے اندر ضمیر ہے ید میں کیا ہوتا ہے اس کا فائل ضمیر ہوا کرتی ہے ید میں الف ہوتا ہے ید میں میں ضمیر فائل ہوتی ہے یزری وہ واحد میں ضمیر مستطر ہوا ہوا کرتی ہے یخ مدونہ یخ مدونہ فیل ہے آگے باؤ ضمیر ہے اس کا فائل ہے یخ مدونہ فائل واؤ ضمیر ضمیر نہ کہو بلکہ واؤ فائل کہ بس نو آخرو مینہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ کی ہی ایک اور نو ہے وہ کون سی والی کے جس میں کیا ہے لا داخل ہوگا ٹھیک ہے نو جی. اسی جملہ اسمیہ کی ہی ایک اور نو ہے حدیث نمبر چھتر ہے سیونٹی سکس لا ایمان علی مل امان تلوین حیرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت ایمان ایمان کہتے ہیں امانت امانت کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے بطور حفاظت اس کو امانت کہا جاتا ہے اور یہاں پر امانت کا مفہوم بہت عام ہے وَلَا دِينَ لِمَ اللَّهُ عَهْدَ لَهُ دین وہی ہے ملا آحد آحد کہتے ہیں کسی سے کیا ہوا وعدہ ٹھیک ہے جی کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں آحد لا ایمان علی ملا امانت نہیں ہے اس شخص کا ایمان لا امان تلو کہ جس کے لیے کوئی امانت نہیں لا امان تلو کہ جس کے لیے کوئی امانت نہیں تو اس کا ایمان نہیں ولا دین ولادین آہد لہو اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی وعدہ نہیں لا عہد له جس کے لیے کوئی وعدہ نہیں تو مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جو لوگ امانت کا خیال نہیں رکھتے ان کا کوئی ایمان نہیں ہے امانت کا خیال نہ رکھنے والے وہ کیا ہے کامل ایمان والے نہیں ہیں اسی طرح عہد کی پاسداری کرنے والے جو نہیں ہیں یعنی آہت کی پاسداری نہیں کرتے وعدے کا خیال نہیں رکھتے ان کا کوئی دین نہیں ہے ٹھیک ہے لا ایمان الملّا امان تلو ولا دین الملّہ تو امانت یہاں سے کیا ہے ہر چیز مراد ہے اور اس کے ایک عام مفہوم ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو عطا کی گئی ہو وہ بھی کیا ہے امانت ہے خود انسان کی جان جو ہے وہ بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی کیا ہے امانت ہے اس میں کیا ہے انسان اس کو کیا ہے گناہوں سے محفوظ رکھے اس کے علاوہ ایک انسان اس کے لیے اہل ویان بیوی بی بچے اس کے پاس کیا ہیں؟ امانت تھے ان کی اچھی تربیت کرنا ان کا غور و فکر کرنا ان کا خیال رکھنا اور ان کو شریعت کے دائرے کے اندر رکھنا یہ کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس کی ذمہ داری نہیں پوری کرتا اور اپنی بیوی بی اور بچیوں سے کیا ہے پردہ نہیں کرواتا اور ان کا خیال نہیں کرتا تو اس کا کامل ایمان نہیں ہے بلادیند اور اس شخص کا کوئی دین نہیں کہ جس کا کوئی عہد نہیں جو وعدہ خلافی کرتا ہے جو وعدے کا خیال نہیں کرتا جس سے جب کبھی کوئی وعدہ کرتا ہے اس کی مخالفت کر ڈالتا ہے ایسے شخص کا بھی کوئی دین نہیں ہے تو یاد رکھیں سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس شخص اندر ایمانت جو امانت کا خیال نہیں رکھتا تو وہ کافر ہو جائے گا کہ جو عہد وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وعدے کا خیال نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جائے گا نہیں کافر نہیں ہوگا البتہ یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا کہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا بس یہ ہے کہ نام کا مومن اور نام کا مسلمان تو رہے گا لیکن کامل ایمان اور کامل مسلمان وہ نہیں کہلائے گا ایمان علی ملا امانت نہیں ہے کوئی ایمان اس شخص کا کہ جس کے لیے کوئی امانت نہیں اللہ دین عل ملا اور اس شخص کا کوئی دین نہیں کہ جس کے لیے عہد نہیں وعدہ نہیں ترکیب کو دیکھ لیجیے اللہ اکبر کبیرو لا ایمان عل لا امانت الحفی جنس لا نفی جینس ایمان اسم لا لا نفی اسم اور خبر کو چاہتی ہے تو ایمان کیا ہے اس میں لا ہے لام جار من موصول آگے چھوڑ دیں آپ اس کو پھر لا امانا لہو لا نفی جنس امانا اس میں لا لہو زرف مستقر خبر ٹھیک ہے جی لام جار ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثبت ثابتن کے ثبت ثابتن اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائیں گے لائے نفی جنس کے تو لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریاں ہو کر سلا ہوا من موصولہ کے لیے من موصولہ اپنے سلے سے مل کر مجرور ہوا لام جار کے لیے جار مجرور مل کر یہ پھر متعلق ہو جائیں گے سبت ثابتن کے تو پھر ثابتن اپنے فائل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائیں گے لائے نفی جنس اول کے لیے تو لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لا ایمان عل لا امانت لہو لا نفی جینس ایمان اسم لا لمن ظرف مستقر خبر مستقر خبر ہے لیکن اس کو آپ یوں تعبیر کریں لام جار من اسم میں موصول لا نفی جینس اسم لا لہو ظرف مستقر خبر تو لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریہ ہو کر سلا موصول کے لیے موصول صلا مل کر مجرور لام جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سبتا ثابتن کے سبتا ثابتن اپنی زمین اور مطالعے سے مل کر خبر لا ایمان لا ای نفی جینس کے لیے لا نفی جینس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریہ جملہ اسمیا خبریہ ہو کر ماف علیہ اورینل محتوف اور لا ملا امانت الحمت علیہ اور ماتوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ جی ترکیب سمجھ میں آ لا لا امان امانت الحو جس کو پہلی ترکیب سمجھ میں آ اس کو دوسری ترکیب بھی سمجھ میں آ وہی ہے کہ دین لا جنس دینا اسمن لام موصول لا لاحد لا لا لہو وہی ہے لا نفی جنس اسم لا مستقر خبر جملہ خبر مل کر لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سبق ان کے سبت خبر لا تو سزا خبر مل کر جملہ اسمیا لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں ٹھیک ہے جی چلیے آگے چلیے اللہ اکبر لا لاحلیم اللہ زو اوسر تن عین کے فتحے کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں عین کے ذمہ کے ساتھ ولا حکیم الا زو تجربتین جی لا حلیم الا زو آسرتن لا حکیم الا زو تجربتین حلیم کہتے ہیں بردبار حلیم برد بار صبر اور تحمل کرنے والا جس کے اندر برداشت ہو حلیم کے دو معنی کیے جاتے ہیں ایک جس کے اندر صبر ہو تحمل ہو برداشت ہو اور دوسرا یہ کہ تکبر اس میں نہ ہو لا حلیمہ اللہ اصرا اصرا کہتے ہیں پسلنے کو لغزش کو غلطی کو اسرا کا لفظی معنی کیا ہے پسلنا ٹھیک ہے نا لغزش غلطی ہو جانا پسل جانا اور اسی طرح لغزش ہو جانا تھا حکیم حکیم حکمت والا عقل مند زور تجربہ تجربہ آپ لوگ جانتے ہیں تجربہ تجربہ کو کہتے ہیں کہ جو کسی انسان کو کیا ہو تجربہ ہوجمہ بنے گا لا حلیمہ اللہ دسرت کوئی بردبار نہیں ہے دو دسرتن مگر لغزش کھانے والا لا حلیمہ برد نہیں ہے مگر یہ کہ لغزش کھانے والا ولا حکیم اور کوئی اقل مند نہیں ہے اللہ ز تجربت ان سوائے تجربے تجربہ کار کے اللہ دو تجربت مگر تجربہ والا کوئی گردوار نہیں ہے مگر لغزش کھانے والا اور کوئی اقل مند نہیں ہے مگر تجربے والا بات سمجھ میں آگی ترجمہ صرف لا حلیمہ بردبار نہیں ہے کوئی ذو حسرت مگر لغزش والا ذو والا حسرا لغزش تو لغزش والا ولا حکیمہ کوئی عقلمند نہیں ہے کوئی حکیم نہیں ہے اللہ ذو تجربہ مگر تجربے والا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس وقت تک بردبار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود کہیں پر غلطی نہ کرے اس لیے کہ جب انسان خود غلطی کرے گا کہیں پر خود لغزش کھائے گا کہیں پر خود پھسلے گا اب اس کو سمجھ میں آئے گی کہ کسی سے اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی لغزش ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر انسان کے اندر کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اس کی لغزش کیا ہو جائے معاف کر دی جائے اس کی غلطی کو کیا کر دیا جائے معاف کر دیا جائے اب جب وہ خود پھسلے گا خود غلطی کرے گا خود جا کر کسی سے معافی مانگے گا اب اسے جب معافی دے دی جائے گی تو کل کو یہ شخص جس نے خود لغزش کھائی ہے اور جس نے خود کیا ہے جس سے خود غلطی ہوئی ہے کل کو جب یہ ایسے کسی مرتبے پر فائد ہوگا کہ کوئی شخص غلطی کر کے اس کے پاس آئے گا تو اب یہ کیا ہے اس کو اس قدر نہیں ڈانٹے گا کہ جس طرح بغیر پسلن والا بغیر نفزش والا ڈانٹے گا اس لیے کہ اس کو اپنا دور بھی یاد آئے گا اپنا زمانہ بھی یاد آئے گا کہ جس سے غلطی ہو جایا کرتی ہے اس کے اندر کس قسم کی اور کس درجے کی طرف ہوا کرتی ہے لہذا یہ کیا کرے گا اس وقت بردباری کا مظاہرہ کرے گا اور سامنے والے کو کیا کر دے گا معاف کر دے گا تو بردبار وہی ہو سکتا ہے جس نے خود کیا کی ہو لغزش کھائی ہو جس سے خود غلطی ہوئی ہو ورنہ اگر خود بخود ہی کسی کو بڑا بنا دیا جائے کسی کو کسی مرتبہ پر بٹھا دیا جائے جس نے خود ٹھوکرے نہ کھائی ہو جس نے خود غلطیاں نہ کی ہوں اس کو وہ تجربہ نہیں ہوتا اس کے سامنے اگر کوئی چھوٹا غلطی کر دے گا تو وہ فوراً کیا ہے اس کو غصے میں کیا ہے مار ہی ڈالے گا بلکہ بالکل جان سے ہی مار ڈالے گا غصے کے اندر اور وہ تکبر میں ہوگا لیکن جو ان مراحل سے گزر کے جائے گا جو لغزشیں کھائے گا جو غلطیاں کر کے جائے گا اب جب آگے جا کر کسی مرتبے پر فائز ہوگا اس کے اندر وہ غصہ نہیں ہوگا اس کے اندر وہ تکبر نہیں ہوگا اس کے اندر تحمل ہوگا اس کے اندر برداشت ہوگی اب یہ کیا ہے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ تحمل سے کرے گا برداشت سے کرے گا غصے سے نہیں کرے گا بلا حکیم اللہ دو تجرب اور کوئی عقل مند نہیں ہے سوائے تجربہ کار کے یا کوئی عقل مند نہیں ہے بغیر تجربے کے تو جب انسان کسی بھی آ, آ, کسی بھی آ, اس میں شعبے میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا کسی بھی شعبے میں تو اب یہ ہوتا ہے کہ شروع شروع میں انسان جب وہ شعبے میں لگتا ہے تو اس کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا اس کو وہ سمجھ نہیں ہوتی کہ جس طرح کی سمجھ اس آدمی کو ہو سکتی ہے کہ جو کیا ہو پہلے سے شعبے میں لگا ہوا ہو اگرچہ وہ ایک لاکھ کتابیں ہی کیوں نہ پڑھ لے لیکن ظاہر اور بالکل یعنی عام زندگی کے اندر جب اس کو تجربہ حاصل نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی کیا ہے اس طرح کا فیصلہ نہیں کر پائے گا جس طرح کا وہ فیصلہ کرے گا کہ جو کیا ہوگا تجربہ کار ہوگا مثلا ہمارا یہ ایک سلسلہ ہے تعلیم اور تعلم کا پڑھنے پڑھانے کا کوئی پڑھا رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے تو اس طور پر یہ ہے کہ ایک انسان اگر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اتنا ہی کیوں کر قابل نہ ہو جائے اس کو خود اپنے طور پر اپنے پڑھتے ہوئے پوری کی پوری کتاب یاد ہوگی زبانی یاد ہوگی حفظ یاد ہو جائے گی لیکن جب تک وہ پڑھائے گا نہیں اس کو پڑھانے کا تجربہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا یاد پڑھنا اپنی جگہ لیکن پڑھانے کا تجربہ اپنی جگہ ٹھیک ہے تو ہر ایک چیز تو اللہ حکیمہ عقل مندی نہیں ہے اللہ دربہ تین مگر تجربے والے ان دونوں ترکیبوں کے اندر حدیث کے دونوں حصوں کے اندر یہ کیا ہے اللہ حرف زائد ہے باقی آپ لوگ ایک بندہ ترکیب کر لے میں بتا دیتا ہوں اللہ حرف زائد ہے لا حلیمہ اللہ دس رات کی ترکیب کرے کوئی بھی جی اللہ ہر سے زائد ہے اس لیے پریشان نہ ہو باقی ترکیب کرے کچھ جلدی سے دیکھتے ہیں کون پہلے ترکیب کرتے لیکن ایک ہی میسج میں وہ پوری ترکیب لاحلی پہلے کس کی ترکیب آتی ہے معاش جی دیکھتے ہیں کون ہے اس میدان کا شاہ سوار پہلے ترکیب کس کی آتی ہے اور کس کی اچھی ترکیب ہوتی ہے آش. آش. یہ سان سی ترکیب ہے اتنی دیر لگا دی ہے آپ لوگوں نے صرف پہلے حصے کی ترکیب کرنی ہے دوسری کتنی بھی نہیں ہے لا حلیم ہی مزو ان کی ترکیب کرنی ہے پاگل خان ہیں سارے آپ زب زب اس کو یوں بھی کر کر دو جملہ اسمیہ خبریہ ہو ٹھیک ہے لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف اسمیا خبریاں پورے جملے کو بنایا کریں ماشاء اللہ رول نمبر ایک بہت اچھی ترکیب ہے ٹھیک ہے جی لا حرف لا نفی جینس جو اور ترکیبیں بھی کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی ترکیب سے کر شاء جی. انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا لا نفی جینس حلیما اسم لا اللہ حرف زائد لو مزاف اطرت ان مزافلے مذاف مظافل مل کر خبریں لا لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے سنیا خبریاں ہو کر معطوف علیہ حرف آتفا لکیم اللہ ز تجربہ معتوف اور للیم اللہ آثر تن محتوف علیہ کر جملہ معطوفہ دوسری ترکیب کی ایسی جینس حکیم احسم لا اللہ حرف زو مذاف تجربہ تن مزافل مذاف مزافل مل کر لا لا اپنے سم اور خبر سے مل کر ماتوف وہی محتوف کر جملہ معطوفہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے تمام کے حامی و ناصر ہوں سب اللہ تبارک و تعالی صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی اطاع فرمائے میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا تبارک و خیر والا معاملہ فرمائے اور طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا السلام علیکم